ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے یعنی کبھی ان شاء و رسول انہ شدید اللہ قو یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے میں على اصولها ملی نتن اوتمو ہے تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نا فرمانوں کو رسوا کرے وما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن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 کلر وصولی سبلی کئی لو دول وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ کل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 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سب بِالْإِيمَانِ ریوانی سب کو نل والا نیلین اور یہ مالف ہے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 جزا چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں دو میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے